یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتی تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا